دوران طواف کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے اب چونکہ ہم نے حدیث پاک کا مفہوم سنا کہ اطواف و کا طواف نماز کی طرح ہے تو چونکہ نماز کے لیے وضو فرض ہے طواف کے لیے وضو واجب تو اب چونکہ نماز میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو کیا طواف کے اندر جب نماز میں جائز نہیں ہے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا تو کیا طواف کے اندر جائز ہے تو طواف کے اندر بالکل جائز ہے سلام بھی کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں دیگر ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ عالم